الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغلله ومن يغلل فلا هذيله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وهوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليف على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد سبحانك لا عزم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري غحل الأقضة من لساني يبقه قولي قد قال اللہ الله ہومل اللہ سے محرم کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے ویسے تو تمام مہینے اور ہر دن اللہ کا ہے لیکن محرم کے مہینے کو خاص طور پہ شاہ اللہ کہنا اس کی اہمیت فضیلت اور اس کی بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے گویا اس مہینے میں نیک آغاز انجام دینا اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے جس کی ایک جھلک یوم آشور کا روزہ ہے جس کا سبب موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا فرعون کے تسلط سے آزاد ہونا ہے اور یہ ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے محرم کا مہینہ حرمت والا بھی ہے جس کی تعلیم تمام مسلمانوں پر فرض ہے اس کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کفار پر بھی حملہ نہ کیا جائے لیکن وہ مسلمان جو اس مہینے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں بلاش کرتے ہیں ان کا کردار انتہائی گھنونا ہے اس مہینے تو کفوار پر بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے البتہ وہ حملہ کر دیں تو پھر دفاع کیا جا سکتا ہے محرم کے مہینے کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ یہ ہماری اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے ہماری جو تقویم ہے اس کا آغاز ایک بڑے اہم واقعے سے ہوتا ہے اور وہ واقعہ ہجرت ہمارے سمیل ہجرت واقعے سے منصوبہ اور بند ہیں اور یہ دین اسلام کا ایک بڑا اہم سنگ میل ہے جس کا بقاضہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خاص طور پہ جب نیا سال شروع ہو تو غور و فکر کریں کہ ہماری تقویم ہجرت کے واقعے سے کیوں منسوب ہے دراصل واقعہ ہجرت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے تمام علائق سے کٹ کر میرے ساتھ مخلف ہو جائیں ان کا عقیدہ میرے لیے ہو ان کا عمل میرے لیے ہو ان کی محبت اور نفرت میرے لیے ہو جس سے محبت کریں تو میرے لیے کریں اور کسی سے نفرت کریں تو میرے لیے کریں ایک مکمل تمہیز چاہیے تمحیز کا معنی ایک ایسا نکھار جس سے یہ بات واضح ہو کہ یہ بندہ ہر نظام سے کٹا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے دین اسلام سے جڑا ہوا ہے وہ تمام توازیق جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں قائم کیے گئے ان سب سے بیدار ہے اور اللہ بہ لحو لا شریف کے لیے خانص اور مقلے سے دل سے بھی عمل سے بھی جسم سے بھی طلب سے بھی اور کالب سے بھی جس کا ثبوت صحابہ کرام نے ہیرن کے موقع پر دیا تھا. یہ پہلی ہجرت ہے پہلی ہجرت مکہ سے ہمیشہ اور دوسری اور اصل ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک جب صحابہ گرام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس خطے کو اپنے اس علاقے کو اپنی قوم کو اپنے گھر بار کو اپنی تجارتوں کو زمینوں کو چھوڑ دیا اور بالکل ریہسرا مدینہ منورہ پہنچ گئے یہ ایک عجیب ابتلا تھی اور ایک عجیب کامیابی تھی خونی رشتے بھی اللہ کی رضا کے لیے توڑ دیے شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو اور پوری طرح اس آزمائی کے سرگرو ہو گئے اور یوں ہو جو تمہیز کا سفر ہے اس کا آغاز ہو گیا ہجرت اللہ کے لیے ہوتی ہے اپنے دین اپنے عقیدے اور منحص کو بچانے کے لیے ایسا خطہ میں ایسا جہاں آزادی ہو اور آزادی اپنی منمانی کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے دین اسلام کے پرچار کے لیے اور تعلق باللہ کے لیے جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور نہ ہی کوئی تاغوت اللہ رب العزت کے دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنے یہ ہجرت کے مقاصد ہیں اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں سے اسلام کی دعوت کا پھیلاؤ شروع ہوا دوسرے ہی سال اللہ پر عزت نے جہاد فرض کر دیا اور جغمبر اسلام نے اسی سال ایک جہادی قافلہ تربیت بھی دے دیا اور مار کے بدر ہوا ہجرت کا امتحان ایک بڑا اہم امتحان تھا صحابہ گرام میں اپنا مال کاروبار گھر بار رشتے سب چھوڑ دی اور توڑ دی اور مار کے بدر یہ امتحان اپنی جانوں پر تھا کہ کس طرح یہ لوگ اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے مستحد ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک کڑا امتحان ہے تین سو تیرہ کی ایک چھوٹی سی جماعت کو جو نہ ایک ہزار مسلح ہے دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور کھڑا بھی کسی تیاری کے بغیر پرانے باغ میں یہ مضمون موجود ہے بتائی نہیں اللہ حکم اللہ رب الزت نے دو میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا تھا جس کی تمہاری ملاقات ہونے والی ہے ایک جماعت جو تجارت کا سامان لیے شام سے لوٹ رہی تھی مکہ کی طرف اور دوسری جماعت جو مکہ سے نکلی تھی کفھار کی اس تجارتی تاخلے کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کا فائدہ تھا یا تو تمہارا مقابلہ اور مدبھیڑ شام کے تاخلے سے ہوگا اور یہ مکہ کے قافلے سے اگر شام کے قافلے سے ہوتا تو وہاں بڑا تجارت کا مال حاصل ہوتا اور اگر مکہ کے قافلے سے ملاقات ہوتی تو وہاں لڑائی تھی جنگ تھی ہتھیاروں کا استعمال تھا مسلمان مدینہ سے نکلے اس شام کے قافلے کے لیے کوئی استعداد بھی نہیں تھی تیاری بھی نہیں تھی مگر شام کا قافلہ بچ نکلا اور مکہ والے قافلے سے بدر کے مقام پر مدبھیڑ ہوگی اور مار کر آرائی ہوگی تو بغیر تیاری کے ایک نہتی ٹیم کو ایک مسلح ٹیم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا مگر صحابہ کران نے اس چیلنج کو قبول کیا ہجرت کی اپنا مال وطن گھر بار تجارت رشتے سب چھوڑ دیے اور آج مارکہ کے بدر میں موجود ہیں اپنی گانے سہیلوں پر لیے ہوئے نبی اسلام ہیں دعائیں کر رہے ہیں وہی دان وہ صدیق آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں جب تازن اسد کا قول بھی نہیں فراموش کیا جا سکتا جنہوں نے بے رحم علیہ اسلام سے کہا رسما صاحبہ موسا یارسول ہم موسا علیہ اسلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اس حد ام ترقو کا فقاط علا ان نہ قائدوں کہ آپ چلے جائیں اور آپ کا پروردگار دگار چلا جائے آپ لڑیں ہم یہاں بیٹھیں جب علاقہ فتح ہو جائے تو ہمیں آگاہ کر دیجیے گا ہم آکر آباد کر لیں گے ہم قوم موسا نہیں ہیں بلکہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص الگین ایک انگیسار ایک و حلف ہم لڑیں گے آپ کے دائیں طرف سے آپ کے بائیں طرف سے آپ کے سامنے سے آپ کے پیچھے سے ساتھ بن انہیں نے کہا تھا انصار کے سردار نے یہ تو مارکا بدر ہے اگر آپ ہمیں یہاں سے نکالیں اور گرکل غمات تک لے جائیں ہم وہاں بھی جائیں گے اور آپ کے اشارے پر وہاں بھی کتاب کریں گے تو یہ تمہیز کا دوسرا مرحلہ تھا مکہ سے ہجرت اس تمہیز کا تمیز کا اللہ کے لیے خالص ہونے کا پہلا مرحلہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور ابھی وہ غریب واقعات ہوئے سہیل رومی بےقرار تھے ہجرت کے لیے لیکن جو ان کے مالک تھے انہیں روکے بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے آپ کیوں نہیں چھوڑ دیں جواب دیا کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے اس مکہ سے ہماری نگرانی میں کمایا ہے یہ مال ہمیں دے دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے بہت حیران ہو گئے اتنی سی بات تھی فرما کے میرے گھر کے فلاں دروازے کی چوکٹ کے پاس نو اوکیا سونا دفن ہے یہ میری کمائی ہے مکہ میں جا کے دے لو میرا راستہ چھوڑ دو چنانچہ وہ فورم اس سونے کی لالچ میں گئے زمین کھو دی سونا واقعی موجود تھا حاصل ہو گیا راستہ چھوڑ دیا گیا چنانچہ سب کچھ اپنا مال لٹا کر ہجرت کا سفر شروع کر دیا اور جب مدینہ منورہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبار میں موجود تھے اور حجر کا وقت تھا نبی اسلام نے سہیب کو دیکھا اور فرمایا کہ رب حل بیبا یحییٰ ابو یحییٰ ان کی دنیا تھی کہ تم نے بڑا کامیاب سودا کیا ہے تمہارے اس پورے قصے کی اللہ نے مجھے خبر دے دی وومن سے میشی نسام ارباط اللہ وباء اور اڈوان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی نداح حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نزاح کی تلاش میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا سب کچھ قربان کر دیا لیکن اللہ تعالی کی نزاح کے لیے اپنے پیغمبر کی محبت کے لیے اور دین اسلام کے لیے ترک وسن اختیار کر لیا عبداللہ بلب جین کا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے ان سے تو کے چچا نے ان کے تنگ کے کپڑے بھی چھین لیے جو مال و در تھا وہ تو لیا ہی لیا جب جانے لگے تو کہا یہ کپڑے بھی کہاں لے کے جا رہی ہے بھی اتار سے کپڑے تھا اتوا لیے والدہ کو طرف آیا ایک چارٹ ان کی طرف ٹھینک دیا انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور اپنے وطن پر لپیٹ لیے اور یوں وہ بھی ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گیا اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے کبوک میں موجود تھے رات جب کافلے پڑاؤ ڈالا مسرود رضی الحمود ایک روشنی لیے نبیر اسلام کو تلاش کر رہے تھے آپ کا بستر خالی پایا آپ کے ساتھ امر کے صدیق کا بستر تھا وہ بھی خالی تھا عمر بن خطاب کا بستر وہ بھی خالی تو پریشان ہوئے یہ سب کہاں گئے اور تھوڑے ہی فاصلے پر دیکھا ایک قبر تیار ہو رہی اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر کسی کی لاش ہے کسی کی میت ہے وہاں پہنچ گئے نبی اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ میت کسی عبد اللہ ظلم جادین کی تھی کا انتقال ہوگی اور چونکہ یہ انتقال سفر جہاد میں ہوا لہٰذا یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ پھر عمر کی حدیث ہے ایک مجاہد اپنے گھر سے نکل پڑے تو پھر اس کی موت جیسے بھی ہو وہ شہادت کی موت ہے تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کا درجہ دیا بلکہ جب علیہ اسلام نے قبر میں لٹایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں سے کچھ آنسوں کے قطرے ان کے رخصانوں پر بھی گرے اور پیغمبر اسلام نے یہ دعا کی تھی انی عمر انشید راضین انورا بھی یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے یہ دعا آپ بار بار فرما رہے حتہ کی جو مسود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی لوکنت شاہی بہادر خبر کاش اس قبر میں نیا دفن ہو رہا ہوتا تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے ہجرت گنج اور یہ تمریض کا پہلا مرحلہ اللہ نبری سے آزمایا یہ لوگ میری رضا کے لیے اپنے گھروں کو اپنے مال کو تجارتوں کو رشتوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہیں یا نہیں اور صحابہ کرام اس میں پورے اترے اور کامیاب رہے اللہ کی رضا کے مسائل بنے اور پھر یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور وہاں بھی انصار کی طرف دسرت اور محبت کی عجیب داستانیں ہیں گھروں کے دروازے کھول دیے گئے تجارتوں میں شریک کر لیا حتیہ کہ بعد انصار صحابہ نے کہا کہ ہماری دو بیویاں ہیں ہم ایک کو چھوڑنے پر تیار ہیں تاکہ ہمارا مکہ سے آنے والا کوئی بھائی اس سے نکاح کر لے اور یہ گھر آباد ہو جائیں دشرف کے عجیب واقعات تو یہ ایک سنگ میل ہے اس دین میں مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی نصرت جمع ہو گئی اور تفہیس کا یہ فرحلہ پوری طرح دکھ آیا کہ واقع تم یہ جماعت اللہ کی ندا حاصل کرنے کے لیے مستحد اور کمر بستا ہے دونوں جماعتیں اپنے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی اور آگے چل کے مارک بدر جس میں جانوں کی قربانی کا امتحان تھا بغیر کسی تیاری کے ایک بڑے جمجو لشکر کے سامنے صحابہ کو جہتا کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی پرواہ نہیں تھی اللہ کی نظا مقصود تھی اور جہاں بھی تو صحابہ گرام اپنی جان اداری وفاداری اللہ اور رسول کی محبت اللہ کا قرب اور اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے عجیب عجیب نمونے دکھائے اور یوں یہ دن یوم الفرقان بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خود قرآن آنے پاک میں یوم الفرقان کہا ہے کہ حق و باطل میں فرق ہو گیا اور تمحیث مراہ مکمل, مکمل ہو گیا ہجرت کے موقع پر تمہیز کی ایک الگ شکل تھی اور بدر کے موقع پر الگ شکل تھی کہیں اللہ تعالی نے مالوں کی قربانی اور تجارتوں کی قربانی سے آزمایا اور کہیں جانوں کی قربانی سے آزمایا رشتے داریاں سامنے تھیں مگر صحابہ نے کسی چیز کی کوئی قربانی نہیں ابو گیزہ میں جرار علی رانو نے خود اپنے ہاتھوں سے چنگے بدر میں اپنے باپ کی گردن پر وار کیا اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسا طاقتور وار ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایک بیٹے کا وار اپنے باپ کی گردن پر بیٹا موحد ہے مسلمان ہے اور باپ کافی ہے اور یہ اس تمہیز کا ایک عجیب امتحان مسلم عمر نے جب ان کا بھائی قید ہو گیا تا پھر اس کی مشکل کسی جا رہی تھی تو کہا کہ کوئی نرمی نہ دکھنا بلکہ اس کی مشکل بڑی سختی سے باندھ ہو اس کا باپ بڑا مالدار ہے تو کوئی پرواہ نہیں صرف اللہ کا دین مقصود اللہ کی نظام مقصود ہے تو یہ ہماری اس تقویم کا پہلا مہینہ کیونکہ ہجرت کا واقعہ الحج میں پیش آیا اور اس کے بعد پہلا مہینہ محرم کا ہے محرم اسلام کی تقویم کا پہلا مہینہ اور جو واقعہ جو اس تقویم کی بنیاد ہے وہ ہجرت اس لیے ایک عجیب درس ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس کو بار بار دوہرائیں یاد کریں اور اپنے اندر اسی تفہیز کو پیدا کرنا یہ ایک افسوسناک مقام ہے کہ اس مہینے یہ ہمارے سال کا آزاد یہ اس مہینے کا آزاد کچھ ایسے امور سے ہوتا ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ماتم ہے پینا گوبھی ہے رخاروں کو پیٹنا دامن کو جاگ کرنا اور انہی امور میں اصل مقاصد کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ اصل مقاصد کیا ہے ہماری تقویم ہجرت سے کیوں منسوب ہے اور ہم بھی اپنے اندر وہی خطوط استوار کریں جو صحابہ کرام نے استوار کیے اور تمہیز کے مراحل میں کامیاب ہو گئے جنگ بدر یوم فرقان بن گیا اللہ نے فتح دی کفار کو مغلوب کر دیا لیکن تفہیز کا ایک مرحلہ اور باقی تھا کچھ لوگ یہ سمجھے کہ چونکہ اسلام دین حق ہے لہٰذا یہاں فتح ہی پتہ ہے بدر میں ہم نے نتا ہونے کے باوجود ایک ہزار مسلح کو فار کو شکست پھاٹ دی ہے ان کے ستر قتل ہوئے نامی گرامی سردار اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ ہم حق پر ہیں یہاں فتح ہی پتہ ہے لیکن ابھی تفریح کے مراحل کچھ باقی تھے اگلا مار کا عہد کا مار تھا اور یہاں جنگ کی صورتحال تبدیل ہو گئی اس کے الگ اسما میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اور پورا جو عہد کی گھاٹی تھی یہ صحابہ کے خون سے سرخ ہو گئی زخم تو سب کو لگے بلکہ امام المبیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پہ چہرے پر چہرہ زخم آیا ددارے مبارک شہید ہوئے اور بالکل نگھاڑ ہو کر ایک گھاٹی میں گر گئے تاکہ وہ لوگ یہ سوچ کر دین اسلام میں آئے کہ یہاں تو خنا ہی پتا ہے اور خنا کی صورت میں مالک نیمت کے ڈھیر ہیں ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نہیں یہاں بھی آزمائش کی بنیادیں موجود ہیں لہٰذا اس پوری صورت حال کو سامنے رکھا جائے اور صحابہ اکرام کے مرحل پر قربان جائے ان زخموں اور ان شادوں کے باوجود جو خالص تھے اور صحابہ سبھی خالص تھے دین اسلام سے چنچ چنتے رہے اور جن میں نفاس تھا وہ باہر ہو گئے اور صفوں میں پوری طرح تمیز ہو گیا جنگ بدر میں کچھ نفاذ بات تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پتہ ہی پتہ ہے اور ہمارے ضنیمت کے ڈھیر ہیں لیکن جب جنگی بحر میں انہوں نے دیکھا کہ جہاں بھی زخم لگ سکتے ہیں اور شہادی اور موتیں واقع ہو سکتی ہیں تو پھر منازدین الگ ہو گئے جڑ گئے انہیں اپنی جانیں عزیز ریچ تھی مگر صحابہ کے نام ساتھ لگے رہے اور چمتے رہے وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے لداح کا سودا کیا ہے اس کے لیے مال جان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے جن کی عہد سے حقیقی تمہید حاصل ہوئی اور تمین کا اصل پہلو اجاگر ہوا کہ ان شہادتوں اور تخموں کو صحابہ نے دیکھا مگر ان کی قائض سلامت میں کوئی نبرش نہ آئی بلکہ وہ پوری طرح اسلام کے وفادار رہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے تمام موادیں جو بھی نے آتے منسٹر آتے ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتے تھے تو یہ اصل واقعہ ہجرت جس میں بڑے بڑے مناقب صحابہ کے ظاہر ہوئے اور یہ تمہیز کا آغاز تھا اور تمز کا آغاز تھا اللہ رب عزت کے تقرر اور اس کی محبت کے حصول کا آغاز تھا جس میں یہ گروہ پوری طرح کامیاب ہو گیا اور اس عظیم واقعے پر اسلام کا تفلیم شروع ہوتا ہے اور ہماری جو ڈائری ہے یہ ہمارا کیلنڈر کسی ہجرت کے واقعے سے منظور ہے جو صحابہ کرام کے بڑے بڑے مناسب کذریا بنا خوب بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صبح نے خاص طور سے سفر ہجرت کی طرح دیپہر کی شدید گرمی میں ان کے گھر پہنچے اور کہا کہ اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا ہے خوب بکر پریشان ہوئے اور پھر اپنی پریشانی کا اظہار کر ہی دیا یہ سفر آپ نے تنہا کرنا ہے لیکن اسلام میں ان کا مقام درجہ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے بلکہ غار کا واقعہ یہ صاحب ہی نا صاحب یہ نوانا رسول اللہ رسود الاظم اپنے صاحب خوبر سے کہہ رہے تھے کہ تم بالکل پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ صاحب اصحاب کی جمب اس کی جمع اصحاف صاحب صحابی, صحابی نبی رسلام کے صحابی کو کہتے ہیں اور پرانے پاک میں نقصد اگر کسی صحابی کی صحابیت کا ذکر ہے تو وہ کشید رضے لیں اگر کوئی شخص کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر نہیں لیکن اگر کوئی شخص شدید ربی رنو کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے کیونکہ ان کا صحابی ہونا نفس صرف قرآن کے ساتھ ہے عید یقر صاحب نہیں کہ جب ربی رکھنؤ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا صاحب تم کوئی غم نہ کرو ان اللہ اللہ ہمارے ساتھ تو یہ شرف ان کے لیے جن کو اس صحبت کا شرف حاصل ہوا یہ شرف ہے انصار کے لیے یہاں منحج واضح ہوتا ہے جب جیغمبر اسلام مدینہ مرورہ میں داخل ہوئے تو انصار نے نبین اسلام کا استقبال کیا بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبانوں پر کچھ اشعار تھے طالع تال بدر من نلسلی یاد المدائی بنا بکرا ماں داج اللہ اوس و سینہ شی سب امر مسائی نبیر اسلام کا استقبال آپ کی آمد کی خوشیاں انصل مالک کے بچے تھے بچوں میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ دو دن میں نے مدینے کے دیکھے ایک بہت ہی روشن اور ایک بہت ہی تاریخ روشن دن کون تھا جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے اور تاریک دن وہ تھا جب پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا اور یہ بچیاں زبانوں پر یہ اشعار کہ ہم پر چودھری کا چاند نمودار ہوا ہے لیکن سیاست منحل کی بات کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اس دعوت کی وجہ سے جو نبیر اسلام ہماری طرف لے کر آئے یہ دعوت ایسا ہوئی جو ہم کو عطا ہوئی حاصل ہوئی اور اللہ نے قبول کرنے کی توفیق دے دی یہ سب سے نفیس دعوت ہے یہ کامیابی کا محبر ہے اس نفیس دعوت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی بات ایمروض حسین جی سب امل المسائل اے وہ ذات اے وہ شخصیت جو ہم نے ممروض ہوئے آپ ایک ایسا عمر لے کر آئے ہیں ایک ایسی شریعت لے کر آئے جس کی ہمارے پاس کفایت ہی کی طاقت ہے یہ چھوٹی بچوں کا من جن کا عقیدہ یہ ہے کہ دعوت توحید سب سے اہم اور مقدس دعوت ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی عبادت میں نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کے سنو صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ اکیلا اور تنہا ہے اپنی ساری صفات میں لگتا ہے صاف صفات میں اکیلا ہے وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے سجدے کے لائق ہے اور وہی اکیلا رب ہے پیدا کرنے والا مشرو کشائی کرنے والا حاجت روائی کرنے والا دستگیری کرنے والا اس نفیس دعوت پر ہم پر فرد ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور صاف اور نبیر اسلام کو مخاطب کیا کہ اے وہ ذات جو ہماری طرف مبروز ہوئے آپ ایک ایسا امر لے کر آئے ہیں جس کی حضاق ہی حداخت ہے ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ توحید اور سنت اللہ کی توحید اور کسندر اسلام کی حفاظت یہ منحج ہے تمحیث کا جو صحابہ کو حاصل ہوا کسی اثاث پر حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی منحج کا قرآن حدیث میں ذکر فرمایا یہ سب اللہ النبی رحم رب القام تر حیات تنجوں نے پھر اللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کو شباط اور استقامت دیتا ہے ان کو ثابت قدمی دیتا ہے لیکن کیسے بالقول قول صابق قول ثابت کی برکت سے یہاں دو باتیں نمایاں ہیں ایک یہ کہ ثابت قدمی اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتا ہے ایک قلبے کی برکت سے اور وہ قلبہ لاہم اللہ قول ثابت جو شخص اس کا اہتمام کرے گا اس کو پڑھے گا سمجھے گا صحیح معنی میں اس کو اپنی اوپر نافذ کرے گا تو اسے یہ تفہیز اور سماعت حاصل ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے اسی کلمے کی بدولت یہ تمہیز کمائی جس کے مضا ہے جس کا ہجرت میں جنگ بدر میں جنگ رحت میں اور پوری زندگی میں نمایاں اللہ کی صحیح, اللہ رب العزت کی توفیق اس کو پوری طرح سمجھا اس کلم توحید کو جو قلم سماعت ہے کلمہ احتامت ہے اللہ رب عزت فرمار ہیں ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں ثابت قدمی دیں گے اسی قول ثابت کی برکت ہے اور قول صابد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قرآن میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ یہ کرمہ طیبہ قول ثابت ہے لا الہ الا اللہ تو اس کلم کا اہتمام اس کا فہم اپنے اوپر اس کی تنظیم اور سچی اور حقیقی توحید کو اپنا لینا یہ اس تفہیز اور سواد کا جوہر ہے جو صحابہ کے کو حاصل ہوا اسی وجہ سے پھر بھی نظیران ہو رسم کے دربار میں کھڑے ہیں کس کا والی سلطنت فارس کا والی اور وہ سوال کرتا ہے کہ تم آخر اس طرح مارے مارے کیوں پھرتے ہو اپنے گھروں میں تمہیں قرار کیوں نہیں ملتا اور یہ مار کے جنگے تمہارے کیا مقاصد ہیں فرمایا کہ ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے دکھ رہتا دکھ عبادت میں نے عبادت نے عبادت ذرا عبادت ایک اشاہت ہے ہم اس خلق کو ان بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ڈالنا چاہتے ہیں بندوں کے رب کی عبادت میں کہ بندوں کی عبادت نہ کریں بندوں کے رب کی عبادت کریں وہ حی اللہ موس ہے ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہی عبادت کا مستحق ہے جو زندہ ہو لیکن ان پر موت آنے والی ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے یہ جو مرکز ہیں اور زندگی ان کو حاصل نہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے یہ جمعات کے خود یہ سورتی اور مورتیں عبادت کے لائق نہیں ہیں بس ہماری پوری جدوجہد کا ان سارے سفروں کا ان ساری جنگوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہی ہے کہ بندوں کے گلوں سے شرک کا توف اتار کر ان کو توحید کی شاہراہ پر دام دن کر دیں یہ کلمہ ہے صبا اللہ رب العزت تو دیتا ہے اور سبا کو استفامت دیتا ہے اس کلمہ توحید کی برکت سے اس کا اہتمام کرو اس طرف رٹنے والا کلمہ نہیں ہے کہ اس کو بس پڑھا جائے بس پڑھنے کے ساتھ سمجھنا اقرار کرنا گواہی دینا اعتراف کرنا یہ ضروری ہے اور گواہی اقرار و اعتراف فہم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور پھر عملی طور سے اس پر ڈٹ جانا اور پوری زندگی توحید پر قائم رہنا اور توحید کے آثار ایک ایک عمل سے ایک ایک جملے سے ظاہر کرنا یہ ضروری ہے اور دوسری چیز اللہ نے ارشاد فرمایا نکان سی اللہ بشدت تفریح بحض اللہ عطنا طلّا فلاحم فلاطمستیم اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کی نصیحت جنہیں میرا پیغمبر کرتا ہے میرے پیغمبر کی باتوں پر اکتفا کر لیں میرے پیغمبر کی احادیث پر اتفاق کر لیں میرے پیغمبر کی طاقت پر ارتجاج کر لیں تو میں ان کو ہر قسم کی خیر دوں گا اور ثابت قدمی دوں گا تو یہ ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے جگہمبر اسلام کی غلامی سے اور چیمبر اسلام کی اطاعت اور یہی بات بچیوں نے کہی چھوٹی چھوٹ چھوٹی بچیاں لیکن غرض کو واضح کر دیا پہلی بات یہ کہی کہ ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نفیس دعوت دے دی دعوت توحید اور الا اللہ دوسری بات یہ کہی کہ ہم نے بھیجے ہوئے اللہ کے نمبر آپ ایک ایسا عمر لے کر آئے ہیں جس کی ہمارے پاس عفایتی حفاظت ہے نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ توحید اور پنب الاسلام کی حفاظت یہ ثبات اور استقامت اور اس تمہی کی احساس کہ صحابہ صحابۂ کرام کی زندگیوں کا جوہر تھا اور ان کی سیرت کا سب سے اہم پہلو تھا جو ان کو پوری طرح حاصل تھا تو اللہ تعالی نے ان کو ہر مرحلے سے کامیاب کر دیا سفر ہجرت ان کا ایک تاریخی اقدام تھا جو قیادت تک اس تقویز کی وجہ سے یادگار رہے گا تو اس کو یاد کریں سفر ہجرت کا درد کیا ہے اس کا درد سر سے توحید ہے سفر ہجرت کا درد کیا ہے رسول العلم کی اطاعت ہے اپنے آپ کو خالص کر لینا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وفاداری کا درد ہے وفاشیاری کا درد ہے اطاعت کا درد ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا درد ہے جان کی قربانی مال کی قربانی اور ہجرت کے ذریعے ترقن جو کہ بڑا مشکل عمر ہے ہر بار کو چھوڑنا بڑا مشکل عمر ہے لیکن ساری قربانیاں دے دینا کہ صحابہ کی قیمتوں کا اعزاز ہے یہ ہجرت کے درد کا اہم ترین سبق ہے اور یہ ہے بڑا مشکل ثابت کرنی یاد رکھو اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے یہ جی کسی کی قسم کا نتیجہ نہیں ہے مگر اللہ اس کو توفیق لیتا ہے جو اللہ کی راہ پر چل نکلے اللہ تو اس کا چل نکلنا دیکھ لے اس کی استقامت کو دیکھ لے اور صحیح خطوط پر اس کے قدموں کو دیکھ لے کہ واقعاً یہ سفر سفر توحید ہے اور واقعاً یہ سفر جغمبر اسلام کی غلامی کا سفر ہے تو ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغمبر اسلام پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے یا مسلم القلوب کو لوگ چھبت قدمی علیہ سے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا مجھے ثابت قدمی کے فرما دے مجھ میں میری ہراس نہ ہے عائشہ سیلا ام مومنی نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسرت سے یہ ثابت قسمی کی دعا کیوں کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ بات جانتی نہیں ہو کہ اندر کو بین الاسمائی افاد الرحمن یقین بھی محاقی فریشان کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو اگلوں کے بیچ میں ہے اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور کس طرف چاہے پھیر دے تو یہ بات نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جب چاہے دلوں کو پھیر دے تو دلوں کو پھیرنے والا بھی اللہ ہے اور ثابت قدمی ادا فرمانے والا بھی اللہ ہے اللہ تعالیٰ کس کے دل کو گھیرتا ہے اور کس کو ثابت کرتی ادا فرماتا ہے اس کا منہج یہاں واضح ہو چکا منہج توحید اللہ کی وقدہ کو قبول کرنا اور اس کے آثار پوری زندگی پر قائم کر لینا اور ساتھ ساتھ پکمبل اسلام کی غلامی پورا دین عمل عقیدہ منہج سیاست خلق معیشت معاشرت عبادت ہر چیز نبی اسلام کی سنت پر قائم ہو جائے یہ دوستو منہج استقامت ہے مرحجر ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے اللہ کی توحید کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا سورہ اسرائیل کے مضمون ہمارے سامنے جس کو کڑ کر رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نوران خم بدنا کا ضیفر حیات ضیفر مماد اے محمد رسم اگر ہم آپ کو سابق سندینہ دیتے ہم نے آپ کو صابت دی اگر ہم ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے تو آپ تھوڑا بہت اس قوم کفار کی طرف مائل ہو جاتے ان کی طرف جھک جاتے مگر ہم نے ثابت قدمی دی جھکنے سے بچا لیا اور یہ سباد آپ کو آزاد فرما دیا اور اگر آپ ان کی طرف تھوڑے سے جھک جاتے تھوڑے سے جھک جاتے ادھر رات اپنا جسے فل حیاتی حسے فرماد حماد کو ٹکھا دیتے دنیا کا عذاب اور آخرت کا آزادی وہ آزاد نہیں جو عام لوگوں کو دیں گے نہیں بلکہ دنیا کا عذاب بھی ڈبل دیتے اور آسم کا عذاب بھی دگنا دیتے اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے مگر یہ سابت گرمی ہم کو ہم نے آپ کو عطا فرمائی تو یہ اللہ کی توحید سے دیتی ہے دلوں کو گھیرنے والا اللہ ہے اور ثابت گرمی دینے والا بھی اللہ ہے یہ تحفہ اللہ کی طرف سے مزید ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کے ترخ ہم کو سمجھا دیے ایک توحید پر سباب اور استقامت اس کو سمجھنا اور پوری طرح اپنے اوپر نافذ کرنا دوسرا قسم علیہ السلام سنت سن وفاق اس راہ پر قائم رہنا اور یہ بات کرم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے آخری جان میں شان فرما دی تھی ترد و سب امرئی لنگل ماتم ستم رہا کتاب رہے وہ سننا تمہارے بیچ جیز دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں پر قائم رہو گے سادر ہوگے اس وقت تک عمراہ نہیں ہوگے ایک کتاب اللہ ہے دوسرا میری سنت ہے تو حق پر قائم رہنے کے لیے دو بنیادیں ہیں جو اللہ کی صحیح ہے قرآن حدیث جب تک ان کو تھانے رہو گے گمراہنی ہوگی اور ایک حدیث میں سنت کی جگہ اہل بیس کا ذکر آتا ہے کہ جب تک ان دو چیزوں پر قائم رہو گے ان کو تھانے رہو گے ان کے ساتھ محبت کرو گے اس وقت تک تم حق پر قائم رہو گے ایک کتاب اللہ ہے دوسرا میرے اہل بیس ہے ان کے ساتھ محبت ان کو تھامے رہنا جڑے رہنا ان کے ساتھ تعلق ان کے ساتھ قائم رکھنا یہ ضروری ہے کیونکہ فہم دین کسی چیز پر قائم ہے نبی رسلان کا بہت سا دن بلکہ آدھا دین اہم بیت سے ملتا ہے جب تک آپ باہر رہتے صحابہ کے سامنے رہتے صحابہ نے آپ کو دیکھا آپ کے ایک, ایک عمل کو دیکھا لیکن جب آپ گھر چلے جاتے تو گھر کی تنہائی میں اہل بیت ہی آپ کے ساتھ ہوتے ام بہاد المدین آپ کے ساتھ ہوتی کبھی آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہوتی اور کبھی آپ کے نواسے آپ کے ساتھ ہوتے ان لوگوں کی طرف سے بہت سا دین ہم تک پہنچا اکیلی آشت نکر تقریباً دو ہزار احادیث کی راغیر ہیں ام سلمہ حفسر ام بہاد المومین ام حبیبہ ان سب سے دین ہم تک پہنچا تو فرمایا کہ میرے اہل بیت کو بھی تھانے رکھنا کیونکہ بہت سا دین تم کو دیں کے آدھا دین گھر کے ساری امور رات کو سونا جاگنا اٹھنا اور پھر سیام ال سونے کا طریقہ کیا دعائیں پڑھنی ہیں کس طرح سونا ہے اور سوتے سوتے اگر آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا ہے اٹھ کر کیا پڑھنا ہے کیسے وسوا کرنی ہے کیسے سیام الن کرنا ہے کیسے ادو کرنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے اور گھر کی معیشت اور معاشرت کس طرح ہونی چاہیے کہ ساری امور آپ کو ام بہادر المین سے اور گھر کے افراد سے ملیں گی تو ہم بیگ کو بھی تھام لو تاکہ جو گھر کے اندرونی امور ہیں اور معاملات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ام بہادر الدین کی توفیق دی انہوں نے وہ وہ امور بیان کر دیے جو ایک عام عورت بیان نہیں کر پاتی مگر چونکہ معاملہ دین کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلرت کی امور رسول اللہ وسلم کے لحاظ کے اندر کے امور بھی سارے بیان ہوئے اور واضح ہوئے حیض کے, کے مسائل اتحاد کے مسائل جغم السلام کے تعلق کے مسائل کیونکہ یہ یہ چین ہے اور ان کا فخر ضروری ہے تو یہ ہے اس عزیز کا معنی کہ جب تک ان کو چینوں کو چھا رہو گے ایک کتاب اللہ تو اسی سننے رسول اللہ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز عہد البحر جن سے تقریباً آدھا دین آپ تک پہنچا تو یہ ہے استقامت کی احساس اللہ تعالیٰ اس وقت تم کو گمراہ نہیں کرے گا بلکہ حق پر قائم رہے، رکھے گا تو پھر خاص طور سے ان دنوں میں ان امور پر سوچنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے تو توحید کا عقیدہ یغمبر اسلام کی غلامی یغمبر اسلام کی محبت یغمبر اسلام کی اطاعت سنت و حدیثوں سے پیار اہل قید سے تعلق ان کی تعلیم و توثیق ان کے مقام کو سمجھنا اور ان سے حاصل ہونے والے دین کو پہچاننا یہ درحقیقت سفر ہجرت کی کہ فہم اور اس کے مقاصد کے علم کی اساسیں ہیں ان پر قائم رہنا ضروری ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان دنوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں امنا ہی پر غور کریں ان پر قائم رہنے کی کوشش کریں یہ کامیابی کا راستہ ہے اور ثبات پر استقامت کا راستہ ہے اس آدمی مبارکہ میرے لباس نے فرمایا دیا ہم قول صابن کی برکت سے تو یہ ثابت کرتی دیں گے دنیا میں بھی اور آگے ہر مرحلے میں خبر میں اور قیامت کے دن میدان مرشر میں پولیس راج پر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے حساب و کتاب کے لیے ہر مقام پر تم کو ثابت نقمی حاصل ہوگی تو یہ اس کی بنیادیں ہیں اللہ پاک تم کو صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے دین کی محبت عطا فرما دے توحید کی محبت عطا فرما دے سچا فہم عطا فرما دے اخلاق عطا فرما دے اپنے پیارے کی محبت ان کی تعظیم و توقیر سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرما دے اقول و قولی قول ہاضہ بفر المہلی ولام واقع الحمدللہ للہ والسلام وسلام علیہ اللہ وبر بہت سے دوستوں نے دعا کی گزارش کی ہے کچھ ان کے رفقار اور اہزہ اور اخبار بیمار ہیں دعا کریں کہ جس جس ساتھی نے دعا کا کہا اللہ تعالی ان کے تمام مریضوں کو صحت کے کام آج لذا اور انڈیا میں امان اللہ صاحب ان کی سانس کا انتقال ہوا ہے دعا کرنے کے ذرا ان کو فرما دیں اور اللہ عزت تمام ان کے پریشان حالت آتی ہیں اور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں و دور کرماتے ہیں یہ آج کا اعلان مدرسہ دارالکاب وسلم سلفیہ کے لیے ہے کہ کراچی کا ایک ادارہ ہے جو کہ حاجی کے قائم ہے اور ہماری جماعت کے ایک عظیم ظاہر مول نصیب شاہ سرازی اللہ اس کے بانی بھی ہیں سرپرست بھی ہیں اور یہاں تعلیم کا اہتمام بھی کیے ہوئے ہیں اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ دینی ادارے یہ آج کے دور میں اور ہر دور میں تعاون کے متقاضی اور محتاج رہیں تاکہ ایک بالکل صحیح فراغت کے ساتھ خدمت دین کا حق ادا کیا جا سکے اللہ تعالیٰ نے امور کی تقسیم کر دی کچھ لوگوں کو توفیق دی کہ وہ مدارف قائم کرنے میں کامیاب ہوئے طلباء ہے اساتذہ موجود ہیں اور یوں تعلیم کا استعمال شروع ہو گیا اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تاکہ وہ ان کی سرپرستی کر سکیں تو میری تمام ساتھی گزارش ہے وہ تعاون کرتے جائیں یہ آپ کے اس شہر کا ادارہ ہے تاکہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اس تعاون کی برکت سے صحیح معنیٰ میں جدوجہد کرنے کی توفیق ادا فرما دیں اور ظاہر کہ علم کی صدقہ جاریہ ہے اگر اس تعاون سے ایک بالم علم بھی صحیح پڑھ کر میدان عمل میں آ تو اس کی دعوت گئی کہ حرف انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا اور برکت ہوگی میری تمام احباب سے راہ ہے تعاون کی اللہ باق تو قبول بھی کھول رہا انہ احمد ہُونعیب سیاح اللہ فلام اللہ فمن يضلل فلا هابي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد ابنه ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهبي هبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فشغل أمور محدثاتها فكل مدزة فدعة فكل فدعة ضلالة فكل ضلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد مهدفة ومن يعص الله ورسوله فقل ظل وقضاه اللهم صل على محمد فعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد فعلى آل محمد فما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إي نسينا أو أخوأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وللنبي من قبلنا ربنا ولا حملنا ما لا توقف لنا به واعف عنا باغفر لنا بارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبر وصد تقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر إسلام المسلمين اللهم انصر من دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم بعض من عارف دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انفر إخوانا في كل مكان اللهم انفر أساكر الموحدين في كل مكان اللهم انفر إخواننا في فارسطان اللهم انفر إخواننا في كشمير اللهم انفر إخواننا في فلسطين اللهم انفر إخواننا في إعراق وفي كل مكان ربنا تقبلون إذنا إذنك بسنه العليم وتبعلينا إذنك أنت تواب الرحيم برہم جی گیار ہمراہ